quando io sono alla croandela coi giorni per amici molte no stanno a croandela e noto anche anche abbiamo avuto molte cose adesso vediamo <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مل الموت تم جہاں بھی کہیں ہو سورہ امشاہ ہے آیت نمبر اٹھہتر تم جہاں بھی کہیں ہو یو الموت موت تمہیں پالے گی بچ نہیں سکو گے ولو کم تم فی گرو جی اگرچہ تم مضبوط کلوں میں گھس جاؤ تو بھی موت کو وہاں پہنچنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی وہ ان تو صب ہوں حاصل یہ سورہ نسا ہے اس میں اہل ایمان کا اور خاص طور پر منافقین کا بہت بیان ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں نفاق کے تمام انداز جو ہے ان سے خبر گیر کر دے یہ سورہ مبارکہ اور ہم نفاذ میں نہ چلے جائیں اور کفار پر یہ سورہ مبارکہ ایک کھلا وہ رد ہے اور ان کو ناکامی کا یقین دلانے والی اور ایمان کی دعوت دینے والی وہ ان تصب حسنوں کو یقین ہوا دی اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے اور کفار بھی یہ قصلت جو ہے اس کے حامل رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے مجھے عزت دی وائنسی ممسیات ہوئی اور اگر کوئی انہیں برائی پہنچ جائے نقصان پہنچ جائے یا کولو ہی من ان دِكْتِ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اور آج یہ مسلمانوں کو جو ان کے ساتھی ہیں ان کو کہتے ہیں ہاض ہی مین ان یہ تمہاری طرف سے تمہاری روچ کا نتیجہ ہے یہ اس فکر کا نتیجہ ہے جس کو لے کر تم اس کھڑے ہوئے ہوں معاشرے حدیث اس قوم کی کیسی مت ماری ہوئی ہے کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہے باوجود کلمہ پڑھنے کے کلیمے کے اندر غور کر کے یہ اس کا فائدہ حاصل کرنے سے قاصر ہے ماں افابا کا بن اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو بھلائی پہنچتی ہے فم ان اللہ تو یہ اللہ کی طرف سے وماصاب اور جو بھی نقصان پہنچتا ہے خرابی ہوتی ہے فم ان تو تیرے نفس کی طرف سے یہ ایک عام قاعدہ اور قانون ہے کہ اللہ رب العزت الرحم الراحمین کبھی بھی کسی کو ایک نعمت دے کر واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ اس نعمت کی قدر دانی میں کوئی قسر نہ کرے وہ ماں اسابق مصیبت مصیبت اللہ بھی ماں کسبت ادیک تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے اپنی ہی کرتوت کی وجہ سے آتی ہے ہمیں توبہ اللہ کرنی چاہیے یہ قانون اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے وہ ارسل نا ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے رسول پیغام بنا کر بھیجا وقفا بلّہ شہیدہ اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور تاریخ یقیناً یہ گواہی دے رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آج کسی ایک کبھی راستہ وہ راستہ نہیں ہے جو آسمانی راستہ کہا جا سکے جس کے اندر نجات ہو اور دنیا کو آج یہ بات سمجھ آ گئی ہے اسی وجہ سے کفار کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی ایسا معاشرہ دنیا میں قیام پذیر نہ ہو جائے کہ انہیں وہ داستان یاد ہے خصوصاً یہود کو کہ ایک چھوٹے سے مدینے سے اسلام نکلا تھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا تھا وہ کہتے ہیں آج کوئی ریاست اگر اسلام کے نظام کے مطابق قائم ہو گئی وہ پہلے طالبان کی ریاست میں ریاست نما کی صحیح ریاست تو کہیں نہیں جا سکتی اور ان کے اندر بہت سی کمزوریاں بھی تھیں اس کے باوجود جو جھلک وہ دیکھ چکے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ اسلام میں وہ زور ہے کہ پوری دنیا اس وقت فکر میں تہی دست ہے اور ہمیشہ قوم فکر کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اور قائم رہتی ہے انہیں پتا ہے کہ اسلام کے پاس ایک ایسی کامل آسمانی فکر ہے اور ایک ایسا عامل نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی سنت کو محفوظ کرتے ہوئے اس پوری امت نے اس وقت سے لے کر آج تک سنبھالا ہوا ہے اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے اس واسطے وہ سخت حائف ہے اور انہیں یہی پڑی ہوئی ہے کہ کوئی ریاست کہیں قائم نہ ہو جائے اور وہ جو جھوٹی ریاستیں قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود اسلام کے ٹھیکےدار بنے ہوئے سب سے زیادہ تو خطرہ انہیں لاحق اسی لیے وہ کہتے ہیں آؤ یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں کے ساتھ ایک ہو جاؤ آؤ مل کر امن قائم کریں تقاربے ادھیان سارے ادھیان قریب ہو جائیں اور مختلف سیے باتیں اللہ پر چھوڑ دیں ماں ہوتے رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا کی اس نے اللہ کی عطاط کی اور نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا من اطار نے فقد عطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کا حکم مانا وہ من آسانی فقد اصل جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی اس پر اضافہ فرمایا من عطا امری من اطال امیر جہاں اسلام کے ساتھ المیر ہے جس نے امیر کی اطاعت کی فقد عطا اس نے میری اطاعت کی جو اسلام کے مطابق اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا حق کی آواز لگانے والا اور اس پر عمل قائم رہنے والا امیر ہے مسلم کی صحیح حدیث ہے فقد اطاہانی اس نے میری عطا کی ومن اصل امیر اور جس نے امیر کی نام نا کی فقد آسانی اس نے میری نافرمانی کی گویا کہ آج اس آیت کا مسداد وہ لوگ ہیں فرما برداری میں اور نافرمانی میں جو ان لوگوں کی فرم برداری کرتے اور ان کی وفاداری اللہ کے لیے کرتے ہیں جو آج کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی کا یہ چراغ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو اگر منزل مل سکتی ہے انسان کو دنیا میں بھی اگر امن مل سکتا ہے انصاف اور کامیابی مل سکتی ہے تو واحد راستہ وہ ہے جو آسمان اور زمین اور تمام مخلوق کو بنانے والے نے مخلوق کے لیے مقرر کیا مخلوق کا بنایا ہوا راستہ تباہی کے سوا کسی اور چیز کی یقین دہانی نہیں کراتا فما نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو آپ اس سے بری ہے وہ علیہ کا عل بلال آپ پر صرف پہنچانا ہے حساب اللہ پر وہ اور یہ منافقین کہتے ہیں تا ہم اطاط گزار ہیں اللہ کے رسول کی محفل پہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اقرار کرتے من جب تیری محفل سے باہر نکلے دور چلے گئے علیحدہ ہو گئے پھر کیا کہا بین فتم بنم غیر تقول پھر ان کی راتیں گزرتی ہیں ان میں سے کسی ایک کی سرگوشیاں کرتے ہوئے مشورے کرتے ہوئے اور ہانکتے ہوئے مختلف باتیں وہ سب اس کے بالکل مخالف ہوتے ہیں جو آپ کی محفل میں کہہ کریں گے تو منافق ہوتا ہے دو گلا ہمیشہ ما یبیتون اللہ جو یہ باتیں بنا رہے ہیں اور جو سکیمے مختلف اور تدبیریں ان کے ذہن میں آتی ہیں اور یہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں اللہ ان کی راتوں کی اس تمام سازش کو خوب اچھی طرح لکھ رہا ہے یعنی اللہ نے فرشتے بکر کر دیے کہ ماں یل فن طول اللہ ہی رقیب الآیف ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلتا کہ بڑے مستعد بیٹھے ہوئے لکھنے والے لکھ لیتے میرے بھائیوں کو آنکھ کا دس شروع ہونے سے پہلے شروع ہونے کے ختم ہونے کے وقت ہمیں بار بار اپنے ایمان کو تازہ کر کے حاضر مزاج ہو جانا چاہیے ہم بہت سی زندگی گزار چکے اس میں سے ایک لمحہ بھی ہم واپس نہیں بلا سکتے ایک لمحہ بھی جو ہم نے کر لیا ہے وہ آگے پہنچ گیا لکھنے والوں نے ہر چیز لکھ لی ہے یہ ہمارے سامنے آنے والی ہے پھر ہم ہوں گے رب رحمان ہوگا وہ بندے کو بلائے گا اور اسے بتائے گا تم نے یہ کیا تھا وہ یقین کرے گا بخاری یہ مسلم کی صحیح روایت ہے کہ میں ہلاک ہو گیا اس کا پتہ تو اللہ اور اس کے سوا کسی کو نہ تھا اللہ کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہم ان میں سے ہونے کی کوشش کریں اب جو پہلے ہم سے تقسیم ہو گئی اللہ کے حقوق کے بارے میں اس کو چھوڑ دیں وہ غلطی ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کے لیے استغفار ہے مگر اب اس فکر میں اپنا حال اور اپنا مستقبل نہ گوا بیٹھے آج سے ہم تجدید ایمان کریں ایمان کو پھر سے تازہ کرے گی کہ ہمارے سامنے اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہماری زندگی کا پورا ڈھانچہ مرتب کر رہی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت کی یہ حالت ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کی جاتی اور اسے سمجھ دی جاتی کہ یہ کیا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری کے بوجھ سے دبتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہمارے دل پر آج یہ نازل ہونا چاہیے اللہ سے یہ توفیق طلب کریں آمین کے دل اس کے لیے نرم ہو جائے اور قرآن ہمیں سمجھ آئے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ شخص ہے جسے قرآن کی سب سے زیادہ سمجھ آئے نماز میں سب سے پہلے کون آگے بڑھے جو تم میں سے افقا قرآن کو سب سے زیادہ جانتا اکڑا اکڑا افقا بھی ہے اس لیے کہ صحابہ میں کوئی قرآن طوطے کی طرح پڑھنے والا نہیں تھا اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کا قرآن اس کی عملی زندگی سے جدا ہو وہ قرآن بھی پڑھتا ہو شیف القرآن بھی ہو اس کے پاس ڈگریوں کہ اس نے امباروں کے لکھتے لکھتے دو صفحے کالے ہو جائیں دستار بھی ہو دنیا بھی اس کی ماننے والی ہو فتویٰ بھی اس کا چلتا ہو مگر جب حالات حاضرہ کے اندر رحممائی مانگی جائے تو وہ اس نے رحممائی کرنے سے انکار کر دیں صحابہ کا قرآن ان کی عملی زندگی کے ساتھ زبردست جڑا ہوا تھا اور وہ کبھی بھی اس قرآن کی روشنی کے بغیر زندگی بسر نہیں کرتے تھے اسی لیے کہا میں یور دلّہ دین خیز جس کے ساتھ اللہ نے بھرائی کا ارادہ کر دیا یہ فکر حکم دین اس کو دین کی سمجھ کے مالا مال کرتا ہے جس کی دین کی سمجھ پہلے سے بھی ہر روز گھٹ رہی ہے وہ سمجھے کہ میرے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ نہیں میں کوئی غلطی کر رہا ہوں کچھ نہ کوئی گناہ سرد ہو گیا جس کی دین کی سمجھ الحمد للہ سم بڑھ رہی ہے وہ سمجھے کہ انشاءاللہ میرا راستہ درست ہے یہ بہت بڑا ایک میٹر ہے اس لیے کہا کیا وہ شخص جو کہ اللہ کے دیے ہوئے نور یمشی چلتا نور کے اندر وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریخوں میں بھٹک رہا ہے تو صحابہ کو یہ ٹارچ جو دی گئی تھی یہ شمع جو دی گئی تھی یہ راستہ چلنے کے لیے اس شمع کا معاذ اللہ اسکم اللہ کیا فائدہ کہ شمع تو بڑی شاندار ہے کڈیل بھی اس کی ایسی زبردست ہے جس کی کوئی حد نہیں بس ایسی شمع کسی کے پاس نہیں صرف کثر یہ ہے کہ جلتی نہیں ہے فائدہ کیا یہ تو لطیفہ بن جائے گا کہ چھتری ہے کبھی خراب نہیں ہوگی بارش اور دھوپ سے بچا لو کیا فائدہ ایو فائدہ علم جو آدمی کی رہنمائی نہ کرے تو اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم ہم نے آپ کو لے کے بات بنا کر نہیں بھیجا آپ اپنا کام کیجئے اور اپنا منصب جو ہے اس کو ادا کیجئے کیجیے وہ وہ کہتے ہیں عطا اور جب چلے جاتے ہیں تو راتوں کو پھر مشورے کرتے ہیں اسکیمیں بناتے ہیں اور اس کے الٹ بات کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کی محفل میں کرتے پر آر ان سے ایران کیجیے یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے خاص کر آج کے حالات میں لوگ بڑی باتیں بنا رہے ہیں بہت باتیں بناتے ہیں کہتے ہیں کہ انگریز کی حکومت قائم تھی اور وہ بھی اس وقت امریکہ کی طرح تھا کہ اس کی راج راجدھانی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی راجدھانی اور دنیا کی سیاست کو چلا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انگریز نے سوچا کہ خلافت کو گرانے کے لیے ترکیہ کی کوئی کھڑا کرنا چاہیے تو اس نے یہ محمد بن عبد الوہب کو کھڑا کیا رحیم اللہ رحم سن اور اس طریقے سے آخر کار اس نے مسلمانوں کے ایک جتھے کو خلافت کی مدد کرنے سے پرے رکھا اور خلافت کو گرا دیا اب اس نے طالبان کو کھڑا کر دیا پاکستان توڑنے کے لیے آج کے امریکہ سے یہ اہل ایمان کو بالکل ان راستوں پر ڈالنا ہے جو خفیہ تدبیر ہے ان کفار کی ان منافقین کی ان چیزوں کے لیے دلائل آپ کو کوئی دینے والا ملے گا تو وہ کہے گا گویا کہ باقی یہ چیزیں موجود ہیں دوسرا ملے گا تو اس طرح سے الحمدللہ وہ حق ثابت کرے گا کہ سب کچھ کا فون ہو جائے ہمیں حکم کس چیز کا ہمیں حکم اتبیوم ضلع علیہ ربدی ربکم بھلا تک کبھی ہوں مل اس کی اطاض کرو جو آسمان سے تم پر نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے اور اس کے علاوہ دوستوں کی پیروی نہ کرو میرے بھائی یہ بتائیے کہ آج اہل حق کون ہے اہل باطل کون ہے اگر اس کی پیداس اللہ نے ہمیں نہیں دی تو اللہ کبھی بھی اہل باطل کو سزا نہ دے گا اہل حق کو جزانا دے گا اس لیے کہ اس کے ہاں ظلم نہیں ہے وہ معذنا معاذ بین حق ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نمبوس کر لیں آج بھی کسی پر خفیہ رہ گئی ہے یہ بات کے اہل حق کون ہے ہاں حق کا آوازاں دونوں لگاتے ہیں یہ بے شرم لوگ جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے نظام عدل اور نظام شریعت دیتے ہوئے سوات میں اس پر دستخط کیے پوری ان کی اسمبلی نے سوائے ایم سیو ایم دیتے کہ داد دیتا ہوں کہ وہ کھلے کا کر نکلے اور انہوں نے اپنے قبر کو چھپایا نہیں بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر طالبان مسلمان ہیں تو ہم کافی اچھے ہیں ہمیں اب کے لیے تیس دے رہے کھلا دشمنی باقی اپنے ساتھ دشمنی کرنے والوں نے یہ گواہی دی کہ یہ نظام عدل ہم تمہیں دیتے ہیں. گویا کے اس کے نظام عدل ہونے کو مانا اس کے نظام شریعت ہونے کو مانا تمہارا بھی نظام شریعت ہے اور یہ بھی نظام شریعت ہے تمہارا بھی نظام عدل ہے یہ بھی نظام عدل ہے دونوں کے نہیں ہو سکتے اگر تمہارے پاس ہے تو دینے کا کیا مقصد معلوم ہوا کہ تم نے یہ تسلیم کیا بڑی جسارت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے بغیر چل رہے ہیں ریاست کے اندر تم ان کی قیادت کے مطابق چلنا چاہتے ہو تو چل اس کے بعد بھی اب کوئی شک رہ گیا کہ اے حق کون ہے اے باطن کون ہے جس کو اب بھی شک ہے وہ پھر دیوانہ تو ہو سکتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر قرار دے دے ورنہ جھوٹ بولتا پھر اس کے بعد دوسری بات یہ پہلی شرط ہے یہ اقرار ہے ان کا اب بے شک کہتے رہے ہمارے اتنے شہید ہو گئے ہم نے بھی ہم نے کب کہا تھا ہم بھی اسلام پر ہیں منہ سے جو مرضی کریں اس سے کیا مرتا ہے دوسری بات کہ دعوا دونوں کا اسلام کا ہے ابھی بھی ان کا اسلام کا دعویٰ اسلام پر چل کون رہا کس نے اس اسلام پر جسے وہ سمجھ گیا جتنا اس پر اپنی زندگی کے حد و قال درست کیے اس کے عمل نے گواہی دی کہ وہ اسلام کو سچ سمجھ جائے اس نے اپنے بچے مروا دیے اس نے عورتیں بیوہ کروا لی اس نے اپنے گھر جلوا دیے ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ان کے افواہ جتنے ہو گئے کہ گنے نہیں جاتے ان کے یہاں امراض کی کثرت ہو گئی کوئی علاج کرنے والا نہیں ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ بس یہ اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ کیسے بچے ہوئے سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیوں اس عزت کے ساتھ قائم ہے کہ دنیا کی دنیا کے اندر اس وقت جو طاقت ہے سب سے بڑی ریاستوں میں امریکہ وہ اس سے تھر تھر کامتا ہے اور ہر روز ہینری بھی کہتی ہے آ گئے اسلام آباد لے گئے پکڑ لو پکڑ لو اسرائیل بھی بول پڑا جو کبھی نہ بولا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کو لگام دو لے جائیں گے پوری دنیا کو انہیں اسلام کی کرنیں اس وقت روشن ہوتی ہوئی دکھائی دے وہ اسلام کے سورج کے طلوع ہونے سے خواہش ہے اب بھی اہل حق اور اہل باطل میں پہچان کی کوئی قسر باقی ہے اب بھائی طاعت کون ہے کون ہے جو ان کے خلاف ایسی ایسی رقیق باتیں بناتے ہیں کہ جہاد کا نقشہ سوائے پیٹرول اور پانی کی جنگ کے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ساری قوت اور سارے کام دنیا میں جو ہو رہے ہیں امریکہ کی مٹھی میں اگر کوئی مجاہد مر گئے بہت سارے اللہ کے راستے میں کام آ گئے ان بےچاروں کا شدید نقصان ہوا دیکھا امریکہ کی چال चल گئی یہ ابھی بے وقوف ہے انہیں بھیا رکھ دینے چاہیے امریکہ کا مقابلہ بھی کر سکتے انہوں نے اپنا کام لیا اور ان کو مروا دیا اور اگر کوئی بچ گیا دیکھا یہ ایجنٹ ہے تبھی تو بچا ہوا نہ بچا ہوا ہمارا انہیں بھاتا ہے نہ مرے ہوئے پر یہ راضی ہوتے اور وہ ہے کہ وہ کان لپیٹ کر اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں ان کو یہ آج سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے حساب نہیں ان سے دینا اللہ رب حامد اور اللہ فسلے سے محفوظ رکھے فرمایا تو اللہ اللہ پر بھروسہ کرو وکفا بل وکیلا اللہ کافی ہے کارتا و اگر کہیں وہ قبریں گرا دے قبروں کی پوجا کا نام نشان مٹا دے جس طرح ان کے ترجمان نے سر عام مشرق سے لے کر مغرب تک سننے والے انسانوں کو یہ سنا دیا کہ تمہاری سپریم کورٹ نے اور تمہاری ہائی کورٹ نے بت اللہ کرے وہ یہ بھی سنا رہے کہ تمہارے علی یعنی اجمیری کے مزاق یہ سہمن شریف اور افغانستان کے سب مزاق جن پر تم غیر اللہ کی پکار لگاتے ہو غیر اللہ کی نظروں نیاز کرتے ہو جس پر تم اپنے ایمان کو بھیٹ چڑھاتے ہو جس سے تم اپنا جلوس نکالتے ہو کہ کامیاب ہوگا جب یہ سی تمہارے جلوس کے اندر ہوتی ہے ایک لفظ کوئی نہیں بولتا بڑے بس خانے سے جلوس نکلا کسی مسجد سے نہیں نکلا الحمد للہ ہم پر اللہ کا احسان ہے ہماری کمزور سی آوازیں لوگ کہتے ہیں تم پاگل ہو تم بھی ہو جسے حکومت کا کفر نظر آتا ہے الحمدللہ للہ اللہ الاشعار آج گواہی دینے والے نے گواہی دے دی اور اس قدر کاری ضرب تھی کہ دو دن کسی کو ہوش ہی نہیں آئی تیسرے دن ہوش آنا شروع ہوئی پھر بکنا شروع ہوئے اب بکواس ہی بکواس ہے ساری اخبار ان کو گالیوں سے بھری ہوتی پہلے دو دن ہوش نہیں آئی ضرب اتنی کاری تھی الحمد پھر وہ بولا وہ بولا وہ بولا حتیٰ پھر سب بولنے لگے الحمدللہ ہماری کمزور آواز میں اللہ نے وزن ڈال دیا اسی طرح سے اللہ تبارک بتا یہ سب کاموں کو پورا کرنے والا ہے بت خانہ کہہ دیا گیا آج یہ بت خانے دوسرے جو ہیں جن سے جلوس نکالے جاتے ایک لفظ نہ پڑھنے کو ملتا ہے اخباروں میں نہ سننے کو ملتا ہے ریڈیو ٹیلیویژن سے کسی سے کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ جلوس کبھی کا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہاں یہ حج کے لیے کیوں نہ جا رہے ہو جنہوں نے پہلے خبر پر حاضری دی اس قبر پر بت خانہ ہے اور حاضری دینے والا سربراہ ان کا اس خانے کا پجاری ہے جو آٹھ سال مکہ میں رہ کے آیا دونوں بھائیوں نے باری باری حاضری دی ایک نے چادر چڑھائی ایک نے حاضری دی اور تسلیم کرایا لوگوں کو کہ ہم ابھی بھی بابا کے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ مکہ نے ہمیں بدل دیا ان کی تابیداری کرتے ہو چیف جسٹس کو بحال کرتے ہو کیا خوب اس ترجمان نے کہا کہ چیف جسٹس کو بحال کروانے والوں تم نے اپنے اسلام سے انحراف میں اضافہ کیا اس کے پاس جسٹس کے پاس انصاف ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس کا قانون اللہ کے قانون کی معاشرت اور مخالفت کی شرط سے خالی ہے ویسے یہ قلموں پڑھتا ہے وہ کوڑے مارنے والی جو داستان مشہور ہوئی تھی نا سب سے پہلے اس میں آتما جہانگیر کا کردار کسی چیز چیف جسٹس نے ادا کیا جسے اس مذہبی جماعتوں نے سب نے کامیاب کروایا تھا باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس نے کہا کہ اگر سرحد کا آئی ڈی آ کر کہتا ہے کہ لڑکی کو کوئی کوڑے نہیں پڑے اس نے کمشنر کے سامنے کہہ دیا ہم نہیں مانتے گو اس نے نہیں کہا اس کے بینچ میں سے خلیل رمدے نے کہا بہرحال اسی کے بینچ نے کہا ہم نہیں مانتے لڑکی ہمارے سامنے لاؤ اور الٹی سیدھی سنائی گویا کہ مکمل طور پر آسما جہانگیر کے فکر کا ساتھ دیا یہ تم نے بحال کرایا مالک کو کیا جواب دو گے اسلامی جماعتیں بننے والوں اب تو فاق کو چھوڑ دو اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ یہ خالص ہونے کا وقت ہے وہ ممکن ہے کہ یہ قوم اپنے اوپر یہ حجت تمام کرنے کے بعد اللہ کی ہاں اپنی مہلت کو ختم کر بیٹھی کوئی بڑی بات نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں آج سنبھلنا چاہیے پچھلے کو بھول جائے وہ وقت گزر گیا کبھی ایک نما بھی واپس نہیں آئے گا آج کے بعد موت تک اپنی کمر کش میں بس کافی ہے اس کے بعد الحمدللہ جس کو موت یاد ہے اسے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن پر تدبر و تفقر کیوں نہیں کرتے وَلَوْ مِن فیهِ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف پاتے بہت کچھ تناقض ہوتا قرآن کی کہیں ہوئی باتیں پوری نہ ہوتی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اگر کسی کو قرآن کی تصدیق تاریخ سے نہیں ملتی وہ اپنی عقل پر ماتم کرے کفار نے تاریخ سے قرآن کی تصدیق دیکھی تو وہ تاریخ کے دوہرائے جانے سے اتنے پریشان ہیں نا سیکر حوالی کہتے ہیں کہ آج بھی وسائق پڑے ہوئے ہیں لکھے ہوئے کاغذات انگریزوں کے رئیسوں کے جو عراق کا رئیس تھا شام کے رئیس کو لکھتا ہے اور اس وقت انگریز امریکہ سے بڑی طاقت تھے کہ اگر ایک قوت ہے اس وقت دنیا میں جس کے ساتھ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے تو وہ بہابی کی خوان ایمان کی بنیاد لڑنے کی غلطی کبھی نہ کرنا ورنہ سہرا میں پچاس ہزار آدمی تمہارے مرے پڑے ہوں گے اور سورج ان پر چمک رہا ہوگا یہ بارہ ہزار تھے اور ان بارہ ہزار کے ایمان کا یہ حال تھا کہ جدا کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو قائد مجاہدین کو کسی نے خوان میں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے شریف حسین اف مکہ کے ساتھ انگریز ہے اور اس کے تائرات جو ہے جہاز وہ آنگ برکھاتے تو اس نے صرف یہ پوچھا اللہ اوپر ہے کہ جہاز اللہ کے اوپر ہے اس نے کہا اللہ اوپر ہے کہتا ہے ان کا ایمان تھا جس سے وہ ڈرتے تھے ورنہ اسپین کے اندر چند ہزار عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کا ہولیا بگاڑ کے رکھ دیا اور جلا کے اور توڑ پر رکھ دیا سارے اسپین کو وہ کہتا ہے اس وقت کیا تھا اس وقت اسپین میں سب سے زیادہ قیمت گانے والی لوڈی کی تھی یہ حال تھا مسلمانوں کا اور جب ہلاکوں کا حملہ ہوا چیک سفر کہتا ہے اس وقت خلیفہ کے پاس ابن القلی رابضی وزیر تھا وہ خلیفہ کے لیے اربل اربل ایک شہر تھا اس میں سے ایک آدمی کا انتظام کر رہا تھا جو سروں کا سب سے زیادہ ماہر ہے بہترین سرے بناتا ہے اور ایسی ٹیون بناتا ہے ایسی لے بناتا ہے کے گانے میں عجیب لطف آتا ہے وہ اس کا انتظام کر رہا تھا کہ دس دن کے لیے خلیفہ صاحب کی خدمت کرے اور اتنی دیر میں ساتھ ساتھ وہ ہلاکوں کو دعوت دے رہا تھا کہ میں نے خلیفہ کو خوب رنگ ریوں میں لگایا اور آؤ اور اس کی کمر کو توڑ دو اور وہ لوگ جو اخوان بارہ ہزار تھے اس سے یہ تھر تھر کامتا تھا اور انگریز کی گواہی ہے کسی اور کی گواہی نہیں قرآن کے حق میں وہ کہتا ہے یہ اتنے شریف لوگ تھے اخوان بہابی کہ جب یہ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے سعود داخل ہوا تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان سے قیمتیں کم کر کے فروخت کریں اپنا مال انہیں پتا تھا کہ یہ اخلاق کے مارے ہوئے ہیں اور یہ قیمت کم نہیں کروائیں گے یہ ڈریں گے کہ ہمیں کہیں جنگجو ہونے کی وجہ سے لوگ مفتی مال دینے کے لیے ڈر کی وجہ سے تیار نہ ہو جائیں لہٰذا انہوں نے دگنے دگنے رہے جن سے وصول کیے اور اس نے کہا کہ انہوں نے ایسی اصلاحات کی سارے ٹیکس ختم کرتے ہوئے ملک کے اندر کہ مسجدیں اس طرح بھر گئی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھری ہوتی تھی کیا مستشرک نے انگریز نے دیکھا تھا وہ وقت یہ تاریخ دبا دے رہی ہے کہ قرآن حق ہے اگر اس میں اختلاف ہوتا تو الوجب, الوجب کی اختلاف انکتی رہا بہت اختلاف پاتے اختلاف نہیں ہم پاتے مٹھی بھر اٹھتے ہیں اور ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر جب اٹھتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں سکھحب کا مارکا یاد کیجیے جب ابن تیمیہ نے اٹھایا الب ارسلام کا مارکا ملاز کرب کا یاد کیجیے جب اس نے تین لاکھ عیسائیوں کو بیس ہزار کے لشکر سے شکست دی اور ابن تیمیہ سک ہب کے مارکے میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں ساتار کی فوج پہاڑوں سے اس طرح اتر رہی ہے جیسے چشمے بہنا شروع ہو گئے کہتے ہیں مجھے وہاں پہنچا دو جہاں موت کھیل رہی ہے کمانڈر نے وہاں پہنچایا ابن تیمیہ کو جہاں پر کفار پوری طاقت کے ساتھ نیچے اتر رہے تھے حافظ ابن تیمیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک دعا کرتے ہیں. پھر یک بار کی حملے کا حکم دیا اور اللہ نے کفار کی کمر کو ایسا توڑا کہ مسلمانوں نے انہیں کچھ جگہ نہیں دی بچنے کے لیے اور تقریباً سارے قتل ہوئے گئے مار کا سخب یاد ہے اور وہ مار کا آئن جالو یاد نہیں ہے کاش کہ ہم تاریخ پڑھیں سفر روتا ہے کہتے تم تاریخ نہیں پڑھتے کفار تمہاری تاریخ سے واقف ہے تم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہو وہ اخوان سے تھر تھر کانپتے تھے اخوان میں ایمان تھا وہ کہتا تھے ان اخوان سے نہ لڑنا آج بھی الحمدللہ وہ ان لوگوں سے تھر تھر کاپتے ہیں جو اللہ کے لیے جان دینا جانتے ہیں مگر ایک کسر باقی ہے اللہ انشاءاللہ یہ بھی پوری کرے گا ہم ہے ہی کسر والے کمزور اگر یہ قبریں بھی ڈھا دے اور اگر یہ غیر اللہ کی پوجا کو ختم کر دے تو سارے ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اللہ کی برکات کے دہانے کھل جائیں گے رحمت کی بار سے موسلا دھار ہو جائیں گے بالکل نہ ڈرے اس وقت ایمان اس جگہ پر آ چکا ہے اور پاکستان میں دعوت اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہجت تمام نہ ہوئی ہو کئی ایک پر اکثر پر. حتہ کے فوج والوں پر پولیس والوں پر انٹیلیجنس والوں پر تعلیم کے محبوں پر ان سیاست اسمبلیوں پر وکیلوں پر, پر، ججوں پر حجت تمام کر دی اس کالی پگڑی والے نے اللہ رب العزت سے پھسلنے سے محفوظ رکھے آمین کہا فلا یا تدبر قرآن کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اختلاف الکثیرہ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف کرتے کس شخص نے جبکہ میرا علم آج سے بھی بہت کم تھا آج بھی بہت کم علم مجھے تنگ کرنے کے لیے علماء کا یہ حال ہے جب ضد پہ آ جائے جب میں نے کوئی حق کی بات کی سبق کراد میں تو کہا قرآن میں تو یہ کہا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف پاتے اس کا مطلب کلیم تو ہو سکتا ہے نہ تھوڑا اختلاف تو ہو سکتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی مجھے کوئی جواب نہ آیا جب میں نے بعد میں سوچا ورشمد اللہ نے مجھے جواب دے دیا کہ جو شخص قرآن قرآن اللہ کی کتاب ہے جو کہے گا میرا کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے کلام میں کلیل نہیں کثیر اختلاف ہوگا کلیل ہوگا تو عام آدمی پہچان نہیں سکے گا صرف علماء اور محققین پہچانیں گے کثیر تناخیر اختلاف ہوگا اس کی باتیں ایک دوسرے سے چکرائے گی کوئی کر کے دیکھے جس نے کسی مخلوق کے کلام کو اللہ کا کلام کہا اس کلام میں تناقض قابل دید ہوگا کثیر ہوگا کلیل نہیں ہوگا یہ اس کا جواب و امر امنی اول اور ان منافقوں کو جب تو خبر آتی ہے امن قائم ہو گیا خوف کی کو خبر آتی ہے وہاں حملہ ہو گیا بڑا شدید اور وہ بڑے طاقتور ہیں سب کو مارتے چلے جاتے بچ جاؤ اور ابھی ابھی اپنا آپ سنبھالو اذا بھی اس کو لے اڑتے ہیں بات کو تدبر تفکر بات کی تحقیق ان میں یہ ہے نہیں مادہ یہ تو لوگ ہیں زندگی کے اندر رنگ رلیاں منانے والے اندر سے ایمان نہیں ہے اوپر سے ایمان ہے بات کو لے دوڑتے ہیں اور اس میں اہل ایمان کو بھی شامل کیا کیونکہ آیت کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ کبھی اہل ایمان بھی غلط فہمی سے اسی قسم کی باتوں کا شکار ہوتے ہیں اسی لیے میں خاص طور پر اس آیت پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آج یہ کام کرتے ہیں کہ ہم خبر کو لے دوڑتے ولا رسول و الا امر من ہوں حق یہ تھا کہ اگر یہ اس خبر کو لوٹاتے تحقیق کے لیے رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اور ان المر کی طرف لوٹاتے وہ جو مسلمانوں کے حکم کے مقتدر ہیں وہ جہادی کمانڈر بھی ہیں جب سکوت خلافت ہو اور علماء ہیں سب سے بڑھ کر وہ علماء جو جہادی ہیں اس کا مطلب ہے صرف وہ علماء جو میدان جہاد میں نہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی جہاد کے لیے اور اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اپنی آوازیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ سب جہادی ہیں وہ سب اللہ سے ڈرنے والے اور غیر اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کرنے والے اگر ان کی طرف لوٹاتے عالم الزین یستم بتون تو ان میں سے استمبا کرنے والے اس بات کو جان لیتے اور استمباد کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بات استمباد کہتے استخراج کسی بات کا مفہوم نکالنا وہ مفہوم نکال لیتے اور لوگوں تک اس صحیح مفہوم کو پہنچا دیتے تو سراسیمگی اور اضطراب نہ پھیلتا آج اس طرح کالم پھیلایا جاتا ہے مسکراتے ہوئے دیر لب. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا جاتا ہے یا صوفی محمد ہے کون ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بھی امریکہ کا ہی کوئی کھڑا کیا ہوگا اگر کسی نے کوئی کمال کر دیا جرت دکھائی تو یہ امریکہ کی ضرورت ہو سکتی ہے اپنے آپ ہم نے کہاں اتنی ضرورت ایسا حساب سے کم ایسے غلامی کے نشانات صحیح کہتا ہے شاید سفر بن عبد الرحمان الحوالی کہتا ہے اب نئی ایک جھیل پیدا ہوگی ایک نئی نسل مہاراج وجود میں آئے گی جس نے بچپن سے لے کر غلامی نہ دیکھی ہوگی جس نے بچپن سے لے کر جمانی تک کفار سے ٹکراتے ہوئے اللہ کے فضل کے ساتھ اپنے پنجے کی مضبوطی دیکھی ہوگی وہ ہے جو کفار کو گرائے گی یہ جو پہلی نسل ہے اس کے دل کے اندر خوف چھپا بیٹھا ہے جو بھی بڑا کام ہوتا ہے امریکہ نے خود کی امریکہ کی پلاننگ ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب امریکہ نے طالبان کھڑے کر دی سب کچھ امریکہ کرتا ہے محمد بن عبد الوہب کو بھی انگریز کھڑا کرتا ہے یہ گویا کہ سارا دعوت کا کام انگریزوں نے سنبھال لیا ہے اور کفوار ہمارے پلے صرف یہی رہ گئے کہ ٹانگ کھینچے اور ہر ایک کے بارے میں بری خبریں فوراً لے کر اڑے وہ کیا جو خصلوط کا مضمون پڑھ لیا فلانے کا مضمون پڑھ لیا یہ صحافیوں کے لیٹر جو ہیں ایڈیٹر کو یہ سارے پڑھ وہ صحافی بھائی صحافت کا ایک اپنا دین ہے یہ سارے میڈیا کا اپنا دین ہے میڈیا کی اپنی تہذیب ہے اپنا عقیدہ ہے میڈیا کی اپنی سیاست ہے میڈیا کا اپنا ذرائع ابلاغ کا ایک اصول اور ضابط ہے اس کے تحت وہ ساری خبریں دیتے وہ کبھی بھی بے لاگ خبر نہیں دے سکتے میڈیا تو سب سے بڑا تابوت ہے اس کی تو عبادت بڑے بڑے کر نکلے میڈیا پر آ کر حق کہنے کی ضرورت اس کالی پگڑی والے کو ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی اللہ اسے سلامت رکھے عامد اللہ تبارک و مطالعہ اسے ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے ابھی اور اسے کامیاب کرے کہ اللہ نہ کرے یہ آزمائش ہو کہ کبھی ایسا شخص پس لے کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے بہر ہم کسی صوبی محمد کے کسی اسامہ کے کسی اور مجاہد کے محتاج نہیں یہ سب بنا ہو تو اللہ اپنے دین کے لیے اوروں کو کھڑا کر دے گا یہ سب مر جائے گے یہ مرنے کے لیے دنیا پر آئے ہیں اللہ کا دین جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لے لیا اگر یہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے اور اول الامر کی طرف لوٹاتے تو استباد کرنے والے بات کی حقیقت کو جان لیتے اور پھر کہا ولا علیہ رحمت ہوں اگر اللہ کا فضل و رحمت شامل حال نہ ہوتی ہے ایمان والو لبا تم شیطان اللہ تو ان باتوں میں ساتھ دے کر تم شیطان کا اتباع کرنے میں بہت سارے اس میں چلے گئے اللہ کلیلہ سوائے چند لوگ بچے ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء اللہ سنت بڑے بڑے توحیدی علماء وہ ان کے پروپ سے متاثر ہو جاتے ہیں میں نے ہم نہیں لوں گا بڑے بڑے علماء کے میں نے یہ فتوے پڑے کہ ایران میں بھی مسلمانوں کو جنگ بند کر دینی چاہیے اور افغانستان میں بھی اس سے بلکہ امریکہ زیادہ بفرتا ہے اور زیادہ قتل کرتا ہے کیونکہ ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں اس کے پاس توپ ہے اور ہمارے پاس چھری ہے یہ آج کے آٹھ دس سال پہلے کا فتو ہے تو ہم چھری کے ساتھ توپ کا مقابلہ بھی کر سکتے بہتر ہے کہ اتنی ہی اطاط کرو جتنی اس قطع. کیا آج یہ بات ان کی درست ہوئی تاریخ نے ثابت کر دی یہ بات درست نہیں ہم نے ان کو اتنا مارا ہے الحمدللہ کہ اپنے منہ سے ہزار دفعہ یہ مان چکے انہیں کامیابی نہیں ہوئی ہزار دفعہ یہ مان چکے اگر پہ آج بھی ہماری قوت صرف گلی لوار کی ہے اس کے باوجود یہ جہاد کی برکات ہے تو اللہ تبارک تبارت پتہ فرمائے تباہ شعلان اللہ قلیلہ. تم میں سے اکثر کے علاوہ چند کے علاوہ باقی سب شیطان کی باتوں میں آ گئے آج میں بھی آتا ہوں اور آپ بھی ان باتوں میں آ جاتے اپنے آپ کو بچائیے اخباری خبروں سے اپنے آپ کو بچائیے میڈیا تعاوف کے دل توڑنے سے یہ دل توڑتا ہے دیکھیں اس نے وہ بیان دیا ادھر خبر چلا دی ابو عمر علاقی مارے گئے ابیر المدید کوئی تصدیق نہیں ہوئی بکواس جھوٹ پہلے انہوں نے وہ اللہ کو بھی کو بھی مارا تھا بڑے بڑے پہلے مارے تھے یہ ابو عمر عراقی کو دوسری دفعہ مار رہے ہیں پہلے بھی مارا تھا انشاءاللہ اگر وہ مر بھی جائیں گے تو اللہ کے دین کے لیے بہت لوگ تھے اللہ اور کو اٹھا جائے گا اللہ تعالیٰ کسی ابو عمر عراقی کا محتاج نہیں ہے اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ انہیں ثابت قدم رکھے عامر انہوں نے قبریں گرائی پوجی جانے والی انہوں نے عقیدے سے آغاز کیا وہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں اگر میرا بس چلے تو میں ان کی تابے داری میں فورن چلا جاؤں مگر میرے پاس نہ کوئی راستہ نہ میرا بس چلتا ہے فرمایا وزا جا اہم امر امن جب امن کی کو خبر آئی خوف کی کو اذاڑو بھی اسے لے اڑے لوگوں نے ٹھہلا دیا سوچے سمجھے بغیر و ل رسول و الا ال امر من ہوں لالم ان تک بڑوں تک پہنچاتے تو بات کی حقیقت کو پہنچتے عمر کہتے میں ان میں سے رضی اللہ تعالیٰ یہ صحیح عظیم سے بخاری کی میں ان میں سے ہوں جو اس بات کرنے والے جب میں نے خبر سنی میں گیا مسجد میں سب لوگ رو رہے مودی چی کیا رو رہے کیا اللہ کے کی رسول نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی صحابہ پر ایک بجلی گری ہوئی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو کر بالا خانہ میں تشریف لے گئے وہ کہتے ہیں کہ ان ازواج متحرات کی وجہ سے ہم پر بھی کوئی مصیبت نہ آ جائے ان پر بھی نہ آ جائے اللہ کے رسول ناراض ہو گیا ان کے لیے کچھ چھوٹی بات ان کے لیے ان کی دنیا سیاح ہوتی نظر آ رہی سب رو رہے عمر گئے عجیب منظر ہے ساری مسجد نبوی میں اب یہ بتاتے ہیں کہ میں اس سے بات کرنے والا تھا اس خبر کو لے کر اڑنے والا نہیں تھا عمر فوراً گئے اجازت مانگی اجازت نہیں ملی دوبارہ اجازت مانگی اجازت نہیں ملی تیسری دفعہ اجازت مانگی پھر اجازت مل گئی اور جا کر معلوم کیا پھر کہتے ہیں میں نے بلند آواز سے آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا وہ لوگوں سن لو اللہ کے نبی نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی یہ ہے اس سے بات کرنے والے اس لیے نبی علیہ سلاق و السلام نے فرمایا کفا دل مت کسی شخص کی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کلا سویا کہ ہر کنی ہوئی چیز کو بیان کر دیں یہ سوچئے ان نل آپ گل بالکلمہ بندہ ایک بات کرتا ہے بل رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی کی منہ سے نکالتا ہے بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے مفہوم یہ موجود الفاظ کا فرق ہے بخاری اور مسلم دونوں موجود اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے یکل بی اللہ اس بات کے ساتھ اس کے لیے لکھ دیتا ہے رضوان اللہ یوم قیامت کے دن تک اللہ جاتے جاتا ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا آپ کبھی بھٹکائے گا نہیں یہ ہے احتیاط کرنے والے لا سکو مالک ہی علم وہ بات نہ کر منہ سے نہ نکال جس کا تجھے علم نہیں اول بسر اول کل الا ان مسبولا یہ آنکھیں یہ کان اور یہ دل یہ سب سے میں سوال کرنے والا ہوں وہ دن بھی آنے والا ہے کہ یہ سب ہم پر گواہی دے اللہ نہ کرے ہمارے لیے گواہی دے حبی تو یہ بات ہے اور پھر فرمائی آبد الم بل کلیما بنسخلہ ایک بدہ ایک بات منہ سے نکالتا ہے اللہ کی ناراضگی کہ اللہ کو غصہ دلانے والی اور اسے نہیں پتا لا یا پہلے میں بھی آتا لا یا لم جانتا نہیں کہ پہنچے گی کہاں پر سب عین خریفہ سب عین خریفہ اللہ نہیں وہ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے سات زمانوں کے لیے ما آج بین المشرق والمغرب مشرق جتنا مغرب سے دور ہے اتنا جہنم میں دور ڈال دیا جاتا ہے زبان کا استعمال ہمیں آنا چاہیے یہ اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کے کھیتی کی وجہ سے زبان میں بویا اور کاٹا زبان بہت سنبھالنے والی بات ہے نبی علیہ صلاحت اسلام نے فرمایا میں یوز مل میں یوزم ملوں لی فخر ماں بہین فخر گئی ہی ماں بہین فخر کون مجھے زمانت دیتا ہے اس کی جو اس کے دو रानों میں ہے اور دو رانوں کے اندر ہے جن جنت کی ضمانت دے دوں یہ دو چیزیں سنبھالنے والی شیخ سفر کہتا ہے جس وقت اسپین پر حملہ ہوا تو سب سے زیادہ قیمت اس وقت کے مطابق گانے والی لوڈی کی تھی اور پھر ہمیں مار پڑی یہ جو دو ٹانگوں کے درمیان اسے سنبھال نہ سکے اور جس وقت خلیفہ پر ہلاکوں کا حملہ ہوا تو خلیفہ اس شخص کو دس دن کے لیے بلا رہا تھا جو اربل کے شہر میں سب سے زیادہ پیاری سرے نکالنے والا تھا یہ حال جس وقت امت کا ہو جائے آج گانا کہاں نہیں ہے آج تو موسیقی جیبوں میں بولتی ہے بیت اللہ کے اندر مولوی صاحب کے جیب دعائی کی جیب میں داٮٔ کی جیب میں حافظ قرآن کی جیب میں مدینہ یونیورسٹی کے فارغ کی جیب میں کب رجو کرتے ہوئے نہیں نماز پڑھتے ہوئے این جماعت کے اندر اِنَّا اِنَّا راجم کیسی زبردست ان لوگوں کی جلغار ہے ہمارے اوپر صرف سرحدوں پر ہے نہیں و اللہ ہماری تہذیب پر ہمارے عقیدے پر ہماری ثقافت پر ہماری تعلیم پر ہماری سیاست پر ہماری اقتصادیات پر ہماری معاشرت پر ہماری معیشت پر ہماری صلاح پر ہماری ہمیں ہم میں غلامی کے اثرات کثیر ہیں اب وہ جیل الحمدللہ للہ وجود میں آ چکی ہے وہ جیل نسل کو کہتے وہ نسل جو ان کو بالکل مکھی کے برابر بھی حیثیت نہیں دی دیتی دی دی. وہ جو کمانڈو کو سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی طرح ہمارے ہاتھ سے مروائے گا مار کر دکھایا انہوں وہ اللہ کے فضل و کرم تھے جن کے سینے میں اللہ نے اپنا ڈر ایسا ڈال دیا ہے کہ سارے ڈر نکال دیے اللہ ان کی طرح کر دیا ابھی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کا حل کیا ہے یہ منافقین اتنی باتیں پھیلا رہے ہیں ہر بات کا الٹا مطلب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا ملک توڑا جا رہا ہے تم ریاست کا فکر نہیں کرتے تم کل لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو تم کیا کر رہے ہو تو یہ زمین کے پیچھے ہمیں مروانا چاہتے ہیں جبکہ زمین کے لیے لڑنے کے لیے ہم نہیں بھیجے گئے ہم تو اللہ کا کلم بلند کرنے کے لیے بھیجے گئے اللہ ایک حل بتاتا ہے اب سن لیجیے کتا کر کیا مخاطب کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کو خطاب کیا جا رہا ہے فقاتل کتا کر پی سبھی اللہ اللہ کے راستے میں اس کا حل یہ ہے کہ کتال نہ چھوڑنا کتا ان کی موت ہے یہ مومن کے ہاتھ سے گن چھیننا چاہتے ہیں اب گن اس کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑائی تھی اور خود ہی انہیں بھگتنا پڑا الحمدللہ للہ سما الحمد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کتا کرے نبی امام الانبیاء علیہ لاتو لا اللہ تیرے اوپر صرف تیری ذمہ داری ہے بس کسی کا تو ذمہ دار نہیں تو اکیلا کتاب شروع کر دے وہ ہر رزل منی اور مومنوں کو اس پر ابھار اس میں ابن کثیر بہت روایات لائے کہ کسی شخص کو سے آپ کو پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک سو کافروں پر ٹوٹ پڑتا ہے تو کیا یہ وہ تو نہیں ہے جس نے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا اس نے کہا نہیں اللہ اپنے کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا تیرا ذمہ صرف اپنے نفس کا وہ ہر رد ملید اور مومروں کو ابھار بس تو ابھار سکتا ہے اس طرح ہم نے دیکھا یہی دعوت کا معاملہ ہے کتاب کرنے والے اور دعوت دینے والے اسی طرح دعوت دیتے ہمارے ایک بزرگ تھے تو ہمیں جراث نہیں ہوتی تھی وہ تصوق کر رد کرتے تھے اور بڑے بادشاہ انداز سے رد کرتے تھے جس پر انہیں بڑی مار تا. اکثر کھانی پڑی ایک دفعہ تو چاقو بھی جلائے گئے دلیر انسان تھے گجرا والے میں آئے ہوئے تھے ہم ڈر رہے تھے کہ یہ ہمیں نکالیں گے چوک میں انہوں نے کسی کو نہیں کہا یہ آیات سمجھنے والے وہ لوگ ہوتے وہ دائی اٹھا رات جو کھیت اسے دیا گیا تھا تھوڑی سی سردی تھی اسی کو اپنے گرد لپیٹا اور چل پڑا اب جب بابا چل پڑا تو ہم کیا کرتے ہم بھی پیچھے پیچھے چل پڑے بابا چوک میں کھڑا ہوا اونچے مکام پر اور کہا شروع ہو گئے یہ انداز ہے ان کی عادت تھی اپنی مورس مائنر کار کھڑی کی اس کی چھت پر سوار ہوئے لوگوں کو کتاب کیا حق سنایا اس کے بعد لوگوں نے مار मार کے نارے میں پھینک دیا اور وہ ساتھ साथ ہی बहुत मोटा تکڑا था وہ کہتے بہت مار پڑی ہمیں اس دن مارنے کے بعد جب لوگ ذرا ادھر ادھر ہو گئے ہم اسے ہم نے کہا شاید اب کام ختم ہو گیا تو وہ صاحب اس سے کہتے بغیر تو نمر مردوں مارتے کے چلے جاتے میری بات کیوں نہیں سنتے ہم نے کہا ابھی ان کے اندر خلش باقی ہے دائی ہونا آسان نہیں اللہ رب الزت توفیق دے دائی بہت بڑا مجاہد ہے دائی بھی جہاد میں ہے وہ شخص جس کے نیزا مارا گیا تھا وہ دائی تو تھا جب نیزے کی انی پیچھے سے گھسنے کے بعد اس کے بٹن سے باہر نکلی اور موت دیکھی اس نے تو اس کے منہ سے بے بےخاکہ نکلا خوش تبدیل کا بات رب کعباتی کسم میں تو کامیاب ہو گیا یہ فریشتے دیکھ چکا اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین دعوت دینا سب سے بڑا کام ہے انبیاء کا سب سے بڑھ کر مشن جو ہے جس پر وہ مبوس ہوئے دعوت ہے کتاب اور جہاد دعوت کے لیے ہے وہ کتاب اور جہاد جس میں دعوت نہ ہو وہ کتاب اسلامی نہیں ہے الحمدللہ صوفی محمد کے کتاب میں دعوت کا رنگ غالب ہے اللہ کرے کہ اس دعوت کی تکمیل ہو جائے اور یہ بندہ جمع رہے آمین تو فرمایا فقاتل فی اے نبی کتاب کر لات نفسک تیری ذمہ داری صرف اپنی جان کی ہے وہ ہر ظلم ول ایمان کو کتاب پر ابھار اس سے کیا ہوگا اَسَلَّا يَقُفَّ بَعْسَ الَّذِينَ <قرآن> تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تکلیف دور کر دے گا یہ جو ہجوم کیے ہوئے ہیں تمہارے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں تمہاری عورتوں کی قسمت ریزی کر رہے ہیں تمہیں در بدر کر رہے ہیں تمہیں جینے بھی نہیں دیتے اور تمہارے مرنے پر بھی انہیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو اور نکل آئیں گے اس راستے پر جب بہادری پر یہ مر گئے تو, تو اللہ قریب ہے کہ ان کے سب فتنے کو روک دے گا معلوم فروخت جہاد کے بغیر نہیں رکے گا یہ فتنا تن اللہ بڑا سخت تکلیف پہنچانے والا ہے اللہ تعالی بہت شدید ہے تکلیف دینے میں یہ کیا تکلیف دیں گے اے اہل ایمان تم نے ان کی تکلیف برداشت کی اہل ایمان کو جب تکلیف آتی وہ جہنم کی تکلیفیں یاد کرتے ان کی تکلیف قبور ہو جاتی جب انہیں راحت آتی ہے وہ کبھی خوشی کے ساتھ پھنستے نہیں ہیں وہ جہنم کی جنت کی راحت کو یاد کرتے تو وہ اسی وقت ان کی آنکھوں سے پھر آنسو بہ نکلتے ہیں کیا اللہ کو جنب بھی دے دینا دنیا میں اتنی آسانیاں ملی عمر نے پانی مانگا رضی اللہ تعالیٰ کس نے ٹھنڈا پانی شہد ملا کر دے دیا عمر رونے لگے مسٹیریا بار ایسے تو نہیں کہ دنیا میں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے یہ تو خوشیوں میں بھی روتے ہیں اور تکلیفوں میں بھی اللہ کو یاد کر کے اور جہنم کے نظارے سامنے لا کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہار اللہ اپنی جہنم سے محفوظ رکھنا یہ تکلیف تو اپنی جگہ جہنم کی تکلیف نہ دینا اگر یہ اس کا بدل بن جائے تو کیا یہ سستا سودا نہیں یہ یقین سستا ہے اس کا سستا سودا اور کوئی نہیں ہے یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے اگر اسی کو بیچتی ہے تو پھر اب مالک تو وہ ہے اگر اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو جائے تو اور چاہیے کیا اصل قریب ہے اے یقو اصل لگی نہ کافر اللہ کافروں کی اس تکلیف کو یعنی مصیبت ساری دنیا کے مسلمانوں پر آئی کبھی بوسنہ میں قتل عام ہوتا ہے کبھی یہ لوگ صومالیہ میں قتل کرتے ہیں کبھی ہمیں افغانستان میں قتل کرتے ہیں کبھی سوڈان میں قتل کرتے ہیں کبھی عراق میں قتل کرتے کبھی فلسطین میں قتل کرتے ہیں ہمارے لیے وہ بھی ان کے دل میں خبیسوں کے کفر کی وجہ سے رحمت نہیں جو اپنے توتے کی چونچ ٹوٹ جانے پر ہے کوئی توتا پالتو رکھ لے نا انگلینڈ امریکہ اور یورپ میں اور اس کا دھیان نہ رکھے چونچ ٹوٹ جائے تو عدالت میں گسیٹ لیتے اس کو کئی ڈالر گنا جرم پر سزا ہوتی ہے کہ اس نے ایک معصوم جانور کے حقوق ادا کیے ہماری بہن اور ہماری بیٹی سے کیا کر رہے ہیں بس اس سے بڑھ کر کہنے کی ہمت نہیں ہے پھر اللہ تعا فیصلہ کیوں نہیں کرتا ہماری آزمائش ہے ولو زال ولو شاء اللہ یہ اس لیے کہ اگر اللہ چاہتا لن سارا مین ہوں تمہیں آج کامیاب کر دیتا ان پر اللہ کے لیے کیا مشکل اذا اراد ان کسی چیز کا جب ارادہ کرتا ہے اے یقون اللہ کن ف کن کہتا ہے وہ ہو جاتی آسمان سمین کا مالک اتنا بڑا رب جس نے اس زمین کو فضا میں لٹکایا اس پر یہ چھوٹے چھوٹے انسان یہ کیا کر سکتے زمین کو پھاڑ کر آج ان سب امریکوں کو نکل دے ایک فرشتے کو چھوڑ دے وہ سب کی گردنیں توڑ دے اللہ ہواؤں کو ان پر چھوڑ دے اللہ کے لشکر کوئی کام ہے لا یعلم ربی کا اللہ ہوں تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ان پر ایسی بیماری تاریخ کرے جیسے نازل کرے گا کہ عیسا علیہ السلاط والسلام اور ان کے مخلصین ساتھی موحدین مجاہد دنیا بھر کے آزمائے ہوئے ان سے لڑنے کی قوت نہ رکھتے ہوں گے کوہ پر ہوں گے اللہ ان کو خود مارے گا ایک بیماری نکلے گی جو فرد واحد کی طرح ان کو مار کے رکھ دے گی کیا اللہ اشدوں کیا اشد نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر اور تنقیلہ سزا دینے پر اللہ ہے یقیناً مگر کیا اس کی حکمت کا یہ تقاضا اگر چاہتا اللہ پتا یاد کر دیتا ولا کن لیا بلوا باد بھی بعد تاکہ وہ بعض کو بعض سے آزمائے نہ جانے اللہ تعالیٰ کے آفی سے دیکھ کا کیا مرتبہ ہوگا نہ جانے جو اللہ کے راستے میں اب وہ مساف زقاوی چلے گئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا اور ان جیسے اور شیر جو اللہ کے راستے میں گرجتے ہوئے امت کی عزت کو بحال کر گئے وہ جو گوانتا نام ہو بے میں ایک بھی مرتاد نہ کر سکے اسلام آباد کی لڑکیاں بچیاں جو بالکل ابھی نابالغ یا نوجوان تھی ان کے ایمان کا یہ حال ہے کہ اپنے ایمان پر شرم آتی ایک بھی مرتاد نہ ہوئی حالانکہ استاد کا طریقہ بھی سنت سے کافی اباد تھا دور تھا اس کے باوجود وہ لڑتی تو اللہ کے لیے تھی نا وہ مرتی تو اللہ کے لیے انہیں یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ مرو گی تو اللہ کے لیے وہ برقع پہننے والی وہ شریعت کی پابند اور دوسری طرف بئیمان لوگ کہ آخر میں جو لوگ آ رہے ہیں ہم نے اس میں میں دیکھا کہ عبد الرشید غازی کہتا ہے کہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں یہ یا علی مدد کہنے والے ہیں یہ مشرق ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ بچیاں بھی تم مرتاد نہ کر سکے ایک آٹھ سال کی بچی مرتاد کی ہوئی دکھا دو ان کا کوئی سکینڈل دکھا دو اگر کوئی سکینڈل ہوتا مردوں کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں جو مدرسہ مدر ہی عشق لگانے کے لیے بنایا گیا تھا الحمدللہ ایک سکینڈل نہ ہوا ایک سکینڈل نہ ثابت کر سکے یہ سب اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے لوکان غیر اللہ لواج روسی اختلاف کثیرہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف مات کون انہیں جمائے رکھ رکھتا ہے کیا کوئی انگریز عورت کاچرہ عورت کوئی منافقہ یہ سوچ سکتی ہے کہ مجھے پینے کو پانی نہ ملے میرے زخموں پر کوئی مرم رکھنے والا نہ ہو اور گولے برس رہے ہوں جو کانوں کے پردے پھاڑ رہے ہوں میرے سامنے لاشیں بکھری ہوئی ہوں لوگ کرا رہے ہوں اور تڑپ رہے ہوں اور کوئی مدد کو آنے والا نہ ہو پھر بھی میں کہوں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ سوائے ول ایمان کے اور قرآن کے حق ہونے کے اور کسی بات کی دلیل ہے ہی نہیں جس نے ماننا تھا وہ اب بھی نہ مانا تو ہے ہی بھائی مان یشپا شفا تن ہسنا جو بھی نیک شفاعت کرے گا شفاعت ہے کسی کام میں مددگار ہونا سبب بننا کسی بھلائی کا جو کوئی بھلائی کا سبب بنے گا یا کلو نصیب منہا اس کو اس بھلائی میں شامل ہونے کا آج حصہ ملے گا میں یشفا شفات ان جو کوئی بری بات کی شفاعت کرے گا کہ برا کام ہو جائے ان کے بارے میں بری باتیں پھیلائے گا ان کے بارے میں لوگوں کی حوصلہ سیکھنی کرے گا جو ان کی مدد کے لیے بھی بولتا تو کہتا پتہ نہیں یار ہے کون پتہ چل جائے ابھی بعد میں دیکھیں گے ابھی کنارے پر رہتے ہیں پتہ نہیں ایجنٹ ہے شاید امریکہ سارا کچھ کرا رہا ہے ان کو تو شاید یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی کالی لی پگڑی پہن کے آ گیا ہو وہ تو, تو کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ہندوؤں کے اور یہودیوں کے اسرائیل کا اسلحہ دیا جا رہا ہے میں نے کہا بھائی اسرائیل جب اسلحہ دیتا ہے اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا بلند کرے اور انگریز محمد بن عبد الوہب بھیجتا ہے کہ توحید کی دعوت پھیلائے تو وہ کیا ہی کہنے کفار کام کرنے لگ گئے اور ہم شل ہو کر بیٹھ گئے افسوس جو کوئی بری شفاعت کرے گی یا کلہا اس کو اس کا بوجھ لینا پڑے گا وقان اللہ علیہ کلی تھا اور اللہ کے ہاتھ کام کا وقت مقرر ہے گھبراہ مت وقت عن ان قریب آنے والا ہے اللہ نثر اللہ ہی قریب خبردار اللہ کی مدد قریب ہے کہیں ایمان کو اپنے ہاتھ سے جو انگارا بنا ہوا گرانا بیٹھنا اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر موت دیا اگر سوچنا چاہتے ہیں سوال نہ کرے تو وہ بھی ایک شکل ہے کبھی کبھی کہ ڈوب جائے سوچنے اور دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہم نے کیا حسنا شفاعت میں حصہ لیا اور کئی صحیح شفاعت میں لاشعوری طور پر شریک تو نہیں ہوئے جس سے ان کی ٹانگ کھینچنا بنتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ہم مدد کرے ان کا ٹانگ کھینچتے ہو کچھ نہ کر سکے تو چل دعا کرے پچھلی رات میں اٹھ کر اشر وغیرہ کے مسائل کو سے پوچھے آپ کیا بڑے بڑے علماء آف شریف جیسے مسعود عالم جیسے تو آپ ان سے پوچھیں میں ان مسائل میں درخت نہیں رکھتا میں نے جو بات اردو کی ہے کے بارے میں کچھ پوچھنا رہا ہوں تو بتا دوں ہاں بالکل سنتے تھے باوجود بڑا خوبصورت سوال ہے کہ منافقین یہ آیات نہیں سنتے تھے یہ عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے سمجھ چھین لے نہ شکریہ کی وجہ سے پھر اس کو لوگوں کا ڈر اللہ سے زیادہ آتا ہے لن تم اشد رہ بسن سی سدھوری من اللہ تمہارا ڈر ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ ہے ظاہلی بھی ہم قوم اللہ یق یہ اس لیے کہ یہ نا سمجھ قوم ہے حالانکہ جس اللہ کی مخلوق سے ڈر رہے ہو مثلا امریکہ سے ڈر رہے ہو کیا امریکہ کو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہوگا جس کی مخلوق اتنی طاقت والا ہے اس سے ڈرنے کا زیادہ حق نہیں ہے یہ سوچتے سمجھتے نہیں یہ ڈھورے ڈنگر ہیں ان سے بھی بدتر کثیر آیات سمجھنے والوں کے لیے کثیر آیات قرآن محفوظ ہے اس کی شرح محفوظ ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے یہ شمع جو کبھی نہ بوجھنے والی ہے اللہ یہ کہ اللہ اسے اٹھا لے وہ بھی ایک وقت آنے والا ہے شرح عقیدہ تحاویہ امام جعفر تحابی کے لکھے ہوئے عقیدے کی یہ امام جعفر نے رہیمہ اللہ اس لیے لکھا کہ اہل سنت علماء کا ایک متفق علی عقیدہ ہے جس پر سارے جمع حنفی ہو شافی ہو مالکیو حملی ہو اہلس یہ اصول کی وہ باتیں ہیں جو مجموعہ علی ہے حتمی باتیں مسلمہ باتیں ان میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں وہ عقیدہ لکھ لیا اس کی شرح کی ابن عابل عز نے ہے یہ پہلے لکھنے والا بھی حنفی شرح کرنے والا بھی حنفی تو یہ کتاب اہل سنت کے عقائد پر مبنی ہے اس پر تائید صال فوزان کی ابن عسمین کی ابن باز کی شیخ البانی کی رحمہ ملا شیخ سفر حوالی کی دو سو اسی قیصیں شرح میں اس کی اب آپ کے ذہن میں فوراً ایک خیال ابھرا کہ ہم نے تو وہ ہنفی دیکھے ہیں کہ جو حدیث صحیح کے سامنے اپنی عقل کو لڑاتے ہیں تو اس سے وہ ہنفی مراد نہیں اگر واقعی کوئی ایسا کرتا ہے کہ حادث صحیح سمجھ آ چکی ہے کہ یہی ہے اس معاملے میں اس کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ یہ منسوخ بھی نہیں اور اس میں کوئی سمجھ کا بھی فرق باقی نہیں کوئی گنجائش نہیں سب باتیں کھل گئی سب شبہات دور ہو گئے اب اس کا مفہوم یہی بنتا ہے وہ کہتا نہیں میں ہنفی ہوں میں اس لیے عمل نہیں کر سکتا خارہ کافر یہ مسلمان نہیں کسی حنفی کے نزدیک بھی یہ صحیح ہے یہ اسلام نہیں ہے یہی عقیدت تحاویہ والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر سے آخر سمجھتے ہیں شر تحاویہ لکھنے والے قاضی تھے ابن ابل عز انہوں نے قاضی ہوتے ہوئے ایک فیصلہ کیا تو کسی نے کہا کہ شیخ ابن ابل عز یہ تو نے فیصلہ جو کیا ابو عنیفر رحیم اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے وہ کہتا ہے میں نے حدیث کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے تم مجھے اتنا غبی سمجھتے ہو اتنا بے عقل سمجھتے ہو اور گمراہ سمجھتی ہو کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے آنے کے بعد میں ابو علیفہ رحمہ اللہ کی رائے کو کوئی بھی حیثیت دوں گا جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ اترو کو قول بھی رسول اللہ رسول اللہ کے قول کی خبر پت میری بات کو چھوڑ دینا ہاں اتنی گنجائش ہمیں پیدا کرنی چاہیے جو ہم میں نہیں ہے کہ استمبا کرتے ہوئے استخراج کرتے ہوئے حکم کا ایک ہی حدیث سے دو گروہ مختلف ہو سکتے اللہ کے رسول فرماتے سے ہی بخاری کی حدیث ہے لا لاسلی الم میں سے کوئی بھی اثر کی نماز نہ پڑے اللہ فی بنی قریض مگر بنی قرعہ یا ب... بنی قرضہ یا اللہ کے لفظ نہیں ہے یا بنی قرعہ میں پڑھے یہی ہے اللہ کے لفظ نہیں بنی میں پڑھے اللہ کے ساتھ مزید تاکید ہو جاتی إلا نہیں میں پڑھے تم جو نماز پڑھی میں پڑھے اب صحابہ میں گروہ ہو گئے دو کیونکہ راستے میں اثر کا وقت ہو گیا کچھ نے کہا کہ نبی علیہ السلاط والسلام کی مراد اس امر سے یہ تھی کہ جلدی پہنچو بنی قرعہ اور نماز پڑھو دوسروں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بنیاد پر بنی قرضہ پہنچیں گے نماز پڑھیں گے یہاں نہیں پڑھیں گے دونوں نے عمل علیحدہ علیحدہ کیا اور لم یو انف بخاری کے الفاظ ہیں صحیح میں کہ دونوں میں سے کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوا کہ اجتہاد کی گنجائش ہے مگر حکم معلوم کرنے والا نس کو سامنے رکھے قرآن اور سنت ہو اس کے سامنے اور وہ عالم ہو اور استعمال کرنے کا اہل ہو وہ سارے جو ہیں اسلام کے مختلف علوم ان سے اس قدر واقف ہو کہ علماء اسے عالم مانتے ہو اور اس میں یہ اہلیت ہو کہ وہ اجتہاد کے درجے پر فائد ہو تو پھر اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ بخش ہار ہے کوئی ایسی بات تو, تو اس قسم کی باتوں میں جو اختلاف ہے اور اصول اجتماعات میں جو اختلاف ہے اصول استخراج احکام میں اسی میں احناف کے اصول سے اہل حدیث کے اصول مختلف ہیں بعض جگہ احمد بن حنبل رحی اللہ کے امام شافی کے اصول مختلف ہیں بعض جگہ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے دوسروں سے مختلف ہیں بس یہ اصولوں میں فرق ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں مطمئن ہونے کے لیے جو شخص بھی جس سے مطمئن ہو جائے اس کے مطابق عمل کر لے اور یہ فروعات میں ہے جو مسلمات ہیں جو اصول ہیں ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں حامد محمود نے یہ اچھی تاریخ نقل کی سلف سے فاضل بھائی نے کہ اصل میں فرقہ بازی یہ ہے کہ جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی مگر مثلاً قبر سے جلوس نکالا جائے اور پر چادر چڑھائی جائے اس میں خاموشی اختیار کر دی گئی اور کہا کہ نہیں آخر ٹھیک ہے اور جس میں اختلاف کی گنجائش پہلے سے تھی اور اختلاف واقعہ ہو چکا امت میں اس میں اختلاف کی گنجائش ختم کر دی گئی اور کہا ایک ہی رائے بس باقی رکھیں گے اس کے علاوہ قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ مجھے یہ خود ذاتی طور پر تجربہ ہوا ہے کہ میں نے کسی شخص کو کہا اللہ کے شیخ اخلوانی رحمہ اللہ بھی تو امام کے پیچھے جہری قرات میں سورا الفاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے اس نے کہا سورہ فاتحہ جو امام کے پیچھے جہری قرات میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی میں نے کہا یہ تو عالم ہے ہم مانتے ہیں ان سے خطا سرزد ہوئی ہے مگر یہ عالم ہے ان کی نماز تو ہو جائے گی اس نے کہا کسی کی نماز نہیں ہوگی یہ, یہ پرلے درجے کی دل کی سختی اور بدترین تکلیف ہے یہ بدترین تکلیف تکلید عامہ ہے اندھوں کی تکلیف یہ کتنے بڑے عالم کے بارے میں اتنی گستاخ لمبی زبان افسوس کیونکہ شیخ خلمانی کو تو دنیا عالم مانتی وہ اجتہاد کے درجے پر فائز اور اسلام کے علوم کے اندر بڑے ماہر تھے ان کو حق تھا اتحاد کرنے کا غلطی ان سے ہو سکتی تھی اور کئی ایک غلطیاں ہوئی ہیں علماء نے کہا جس کی غلطیاں چاند ہے گلی جا سکتی ہیں خوبیاں اتنی ہیں کہ گلی نہیں جا سکتی وہ ہمارا سر کا تاج اور عالم ہے. بے چڑتے ہیں کہ غلطی کو پروشت نہ ہو نہیں نہیں وہ بگاڑا جاتا ہے بیانات کو یہ ایک میڈیا کی شیتانیاں ہیں کہ اور نہیں کچھ تو کالی پگڑی کو فرضیت بنا کر لوگوں جب اس کے ساتھ جو سننے والے ہیں ان میں کسی کی کالی پگڑی نہیں ہے تو کیسا بندہ ہے کہ جس کو فرض سمجھتا ہے اس کے ساتھ ایک بھی بندہ اس کو بنتا